فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ عز تم پر رشمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و بارک وسلم جنت اور دوزت کے آج کے سلسلے میں ہم چند ان اعمال کا بیان سنیں گے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں اور بدقسمتی کے ساتھ امت مصطفیٰ میں بھی یہ برائیاں سرایت کرتی چلی جا رہی ہیں مثلا بدکاری شراب نوشی اس کے بارے میں ہمارے آقا شہنشاہ خوشخصال پیکرے حسنوں جمال محبوب رب ذل جلال صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشاد فرمایا بڑی توجہ کے ساتھ سنی اور مدنی چینل دیکھنے والوں میں سے یا حاضرین میں سے کوئی ان گناہوں میں مبتلا ہو تو سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اللہ ہمیں نار جہنم سے آزاد فرما دے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بدکاروں اور شرابیوں کو دوزک کی طرف گھسیٹا جائے گا جب یہ بدکاری کرنے والے شراب پینے والے جہنم کے قریب پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے ان کے لئے کھول دیے جائیں گے اور فرشتے ان زانیوں اور شرابیوں کا استقبال کریں گے کس طرح لوہے کے ہتوڑوں کے ساتھ اور جہنم میں جہنمیوں کو جن ہتوڑوں کے ساتھ مارا اور پیٹا جائے گا ایک ہتوڑے کا وزن اتنا ہے کہ سارے انسان اور جن مل کر اس کو نہیں اٹھا سکتے اللہ کی پناہ استغفیر اللہ،, استغفیر اللہ عذاب کے فرشتے لوہے کے گرزوں سے گرز یعنی ہتوڑا ہیمر ان شرابیوں اور زانیوں کا استقبال کریں گے اور ان کو دنیا کے دنوں کی گنتی کے برابر دوزخ میں مارتے رہیں گے پھر انہیں ان کے ٹھکانے پر پہنچا دیں گے چالیس سال تک جہنمی کے جسم کے ہر عضو پر بچھو ڈنک مارتے رہیں گے باڈی کے ہر پارٹ پر بچھو ڈنک ماریں گے سانپ سر پر ڈسیں گے اور پھر وہ جا کر یہ بدکار گندے کام کرنے والے اور شراب نوشی کرنے والے اپنے مقررہ مقام تک نہیں پہنچیں گے آگ کی لپٹ انہیں آخری کنارے تک پہنچا دے گی فرشتے انہیں ماریں گے تو وہ جہنم میں گر جائیں گے اللہ کی پناہ پیاس کی شدت سے چلاتے ہوئے کہیں گے ہائے پیاس ہائے پیاس, ہائے پیاس ہمیں پانی کا ایک ہی گھونٹ پلا دو ان پر مقرر عذاب کے فرشتے یاد رکھیں جہنم میں جو عذاب کے فرشتے ہیں اللہ تعالی نے ان کے دل میں رحم نہیں رکھا عذاب دینے کے لیے مقرر ہے عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے جوش مارتے اور کھولتے ہوئے بوائلنگ واٹر کے پیالے ان کے سامنے پیش کریں گے اور جہنم کا پانی جب سے اللہ نے جہنم پیدا کی جب سے اس کا پانی کھول رہا ہے توبہ جب شرابی پیالے کو منہ لگائے گا تو اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا اللہ کی پناہ پھر جب وہ کھولتا ہوا پانی اس کے پیٹ میں پہنچے گا تو اس کی آتوں کو کاٹ ڈالے گا اور پچھلے مقام سے اس کی آتے بہ جائیں گی اور پھر آتے اپنی حالت پر لوٹ آئیں گی اور دوبارہ آزاد میں گرفتار ہوگا یہ ہے شرابی کی سزا کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں قیامت میں دوزخ میں ورنہ سزا ہوگی کڑی میرے آکا صلی اللہ علیہ والی وسلم نے ارشاد فرمایا شرابی کے بارے میں جو توبہ نہ کرے اور شراب پینے پر مداومت کرے ہمیش کی کرے ہمیشہ پیتا رہے اسے جہنم میں توئی الخبال سے پلایا جائے گا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہے توئی الخبال فرمایا جہنمیوں کے زخموں کا نچوڑ اور جہنمیوں کا خون اور جہنمیوں کا پیپ تو آج وہ بڑے مست ہوئے پھرتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور جہنم میں جھونک دیا گیا اور جہنمیوں کے زخموں کا نچوڑ خون اور پیپ پلایا گیا تو کیا حشر ہوگا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں قیامت میں ورنہ سزا ہوگی کڑی وہ ندان جو بدکاری جیسے برے کام میں انوالو ہوتے ہیں اللہ کی پناہ نیکیوں کے جزائیں اور گناہوں کی سزائیں مکتبت المدینہ کا مطبوع رسالہ میرے ہاتھ میں ہے اس میں لکھا ہے کہ بدکار قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ ان کی شرم گاہوں پر آگ بھڑک رہی ہوگی ان کے ہاتھ گردنوں کے ساتھ بندھے ہوں گے عذاب کے فرشتے ان کو گھسیٹتے ہوئے یہ آواز بلند کریں گے اے لوگو یہ لوگ یہ زانی ہیں جن کے ہاتھ گردنوں کے ساتھ بندے ہوئے ہیں جو اپنی شرمگاہوں میں آگ لیے ہوئے آئے ہیں ان کی شرمگاہوں کو وسیع کر دیا جائے گا جس سے نہایت بدبو دار آگ کی بھاپ نکلے گی عذاب کے فرشتے کہیں گے یہ ان بدکاروں کی شرم کی بدبو ہے جنہوں نے بدکاری کے بعد توبہ نہیں کی تم سب ان پر لانت کرو جیسا کہ اللہ تعالی نے ان پر لعنت فرمائی اس وقت ہر نیکو بد بدکاروں پر لانت کرتے ہوئے کہیں گے یا اللہ تو ان زانیوں پر لانت فرما کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی دوزخ میں ورنہ سزا ہوگی کڑی میرے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا سات قسم کے لوگوں پر اللہ تعالی لانت فرماتا ہے لعنت فرماتا ہے یعنی اپنی رحمت سے دور کرتا ہے اور قیامت کے دن ان کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا ان سے کہا جائے گا دو میں داخل ہو جاؤ دو میں داخل ہونے والوں کے ساتھ وہ سات قسم کے افراد کون ہیں نمبر ایک قوم لوٹ کا سا عمل کرنے والا اور کروانے والا استغفر اللہ مرد مرد کے ساتھ گندا کام کرے فائل اور مفعول دونوں ماں اور اس کی بیٹی کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنے والا اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرنے والا عورت کے پچھلے مقام میں گتی کرنے والا اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی برباد کرنے والا مگر یہ کہ توبہ کرے ساتواں اپنے پڑوسی کو ایزا دینے والا یہ لانتی ہی لوگ ہیں یہ سات قسم کے اللہ کی رحمت سے دور ہیں کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی دوزخ میں ورنہ سزا ہوگی کڑی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ والی وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے جتنا سود کھایا ہوگا اللہ تعالی اس کے پیٹ کو اتنا ہی آگ سے بھر دے گا اور اگر اس نے سود سے کوئی مال کمایا تو اللہ تعالی اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرمائے گا اور سود خور اس وقت تک اللہ تعالی کی ناراضی اور لعنت میں رہتا ہے جب تک کہ اس کے پاس ایک بھی سودی قرات دینار دنار کا بیسواں حصہ موجود ہوتا ہے کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں برزخ میں قیامت میں دو زخ میں ورنہ سزا ہوگی کڑی میرے آقا صلی اللہ علیہ والی وسلم نے ارشاد فرمایا کم تولنے والا بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ کالا ہوگا زبان باہر نکلی ہوئی ہوگی آنکھیں نیلی ہوں گی اس کی گردن میں آگ کا ترازو ہوگا پھر اسے آگ کے دو پہاڑوں کے درمیان بٹھا کر کہا جائے گا یہاں سے یہاں تک تولو یوں اس کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پچاس ہزار سال تک عذاب دیا جاتا رہے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا فرمایا پل رات کی پشت پر آگ کے آنکڑے ہیں آگ کی کنڈیاں جس نے حرام کا ایک درہم بھی لیا ہوگا وہ آگ کی کنڈیاں آنکڑے اس کے پاؤں کو پکڑ لیں گے اور وہ اس وقت تک پلسی راج سے نہیں گزر سکے گا جب تک اس درہم کا مالک بدلے میں اس کی نیکیوں میں سے نہ لے لے گا اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مالی کے درہم کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے اور وہ جہنم میں گر پڑے گا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ الہی جہنم سے آزاد کر دے کر دے نہ صردوس میں یا ارحم ہے کسی کی میت پر بعض مرد اور اکثر عورتیں نوحہ کرتے نوحہ کرنا کیا ہے مرنے والے کے اوصاف بڑھا چڑھا کر بیان کرنا زور زور سے اور روتے جانا اس کو نوحہ کرنا کہتے ہیں. اللہ کی پناہ اس کی سزا بھی سنیے حضور نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک کا وطالع نوحا کرنے والیوں کی جہنم میں دو صفیں بنائے گا ایک صف جہنمیوں کی دائیں جانب رائٹ سائڈ پر اور ایک لیفٹ سائٹ پر بائیں جانب اور وہ اس طرح جہنمیوں پر بھونکیں گی جیسے کتے بھونکتے ہیں اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ استکر اللہ استقفر اللہ, اللہ یہ ان کا عذاب ہوگا جو نوہا کرنے والیاں ہوں گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نوحہ کے کلمات کہے وہ ساتھ ہوئے تو وہ قیامت کے روز اس حال میں اٹھائی جائے گی اس پر تار کول کی چادر خارش کا لباس اللہ تعالی کی لعنت کا کرتا ہوگا وہ اپنے ہاتھوں کو سر پر رکھے ہوئے کہے گی ہائی بربادی ہائی ہلاکت جو فرشتہ اسے گھسیٹ رہا ہوگا کہے گا امین یعنی ایسا ہی ہو تیرے لیے ہلاکت ہو تیرے لیے بربادی ہو یہاں تک کہ اس کو جہنم کے نگران فرشتے حضرت مالک علی سلاد و سلام کے سپرد کر دیا جائے گا کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں دو میں ورنا سزا ہوگی کڑی خودکشی بعض بےچارے گھریلو حالات سے تنگا کر معاشی حالات سے تنگ آ کر اور عشق مجازی کے چکروں میں خودکشی کر لیتے ہیں اپنے آپ کو مار لیتے ہیں یاد رکھیں اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی یہ حرام ہے اور اگر خودکشی کو حلال جانے تو کفر ہے اللہ کی پناہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب گناہوں سے بڑا گنا کسی کو ناحق قتل کرنا ہے جس نے چھری سے خودکشی کی فرشتے جہنم کی وادیوں میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ وہ چھری گھونبتے رہیں گے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور میری شفاش سے مایوس رہے گا اگر اس نے بلند جگہ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کی ہوگی تو فرشتے بھی ہمیشہ ہمیشہ اس کو جہنم کی وادیوں میں بلند چوٹی سے گراتے رہیں گے اور قتل کرنے والوں کو آگ کے میں قید کر دیا جائے گا رسی سے لٹک کر خودکشی کی ہوگی تو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس آگ کی شاخوں میں لٹکا رہے گا اگر کوئی کسی جان کو ناحق قتل کرے تو یہ کھلی گمرائی ہے فرشتے اس کو آگ کی چھریوں سے زبہ کرتے رہیں گے جب وہ اس کو زبہ کریں گے تو اس کے حلق سے تار کول سے بھی زیادہ کالا خون بہے گا پھر وہ جیسا تھا ویسے ہی ہو جائے گا اور پھر ذبح کیا جائے گا یہ سزا اس کو ہمیشہ ہمیشہ دی جائے گی اور قاتلوں کو آگ کے کنویں میں قید کیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ناؤز من ضالک ہم اس سے اللہ تعالی کی پناہ مانگتے ہیں گری تو ہوا میری ہلاکت ہوگی راضی ہو جا معاف کر کرے سد کے لیے راضی ہو جا گھر کرم کر دے تو جن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی توبہ نہ صرف فرمائے کمل ہمارے اکالی سلاۃ اسلام نے فرمایا جو گناہوں سے سچی توبہ کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے مزید گناہوں کی سزاؤں کو جاننے کے لیے یہ رسالہ پڑے تو خوف خدا پیدا ہوگا اس میں نیکیوں کی جزائیں بھی ہیں کہ نیکی کرنے والے کو اللہ تعالی کیا کیا انعامات عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادی کے اشرے کے صدقے میں ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے اللہ چرنی من چرنی من النار اللہ جرنی من النار اللہ یا مجیر یا مجیر یا مجیر براشمتی یا ارحم اللہ آمین آمین آمین بجاہ بجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم